اذکرنا محمدن عبده رسول صلی اللہ تعالی و سلام علیه و علی وعلا الہ و علی اصحابہ و من اهتدى بهذه و سلم بسنته لا یضل اما بعد معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین اس میں وقت میں اپ لوگوں کا استقبال ہے خوش آمدید ہے کیونکہ اثر کے بعد جو پروگرام شروع کیا جا رہا تھا اس میں بھرپور وقت نہیں مل پاتا تھا شیخ سے استفادہ کرنے کا اس لیے شیخ سے ہم نے گزارش کی شیخ نے ہماری گزارش قبول کی ہم شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس پورے سردی کے موسم میں انشاءاللہ اللہ شیخ کا یہ درس سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق سات بجے اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق ان بجے انشاءاللہ شروع ہوا کرے گا ڈیڑھ گھنٹے کا درس ہوگا شیخ آن لائن ہو چکے ہیں اس لیے میں مزید نہ کچھ کہتے ہوئے شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں شیخ سے درخواست کروں گا کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائے اپنے علم سے ہم سب کو مستفیف فرمائے اللہ رب العالمین شیخ افاد کرے اور ان کے علم سے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو استفادے کی توفیق بخشام رب العالمین و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ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 بدعة بدعة ضلالة ضلالة رسول قابل احترام علماء کرام میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں ال 40 النوویہ جو امام نووی کی جمع کردہ 40 حدیثیں اور ان احادیثوں پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ اس حدیث کی کتاب کا اس مختصر سی کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور پچھلے درس تک ہم نے اس کی 27 حدیثیں مکمل کی تھیں۔ آج اسی سے آگے سلسلہ جاری رکھتے ہوئے حدیث نمبر 28 اور 29 یہ دو حدیثیں جو بڑی عظیم شان حدیث ہیں اور ان میں کئی باتیں ہیں جو عقید منہج اخلاق و عبادات سے جڑی ہوئی ہیں ان حدیثوں کا ہم مطالعہ کریں گے اور ان احادیث سے معلوم ہونے والی باتیں سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش کریں گے ظاہر بات ہے کہ ان احادیث کو امام نوی رحمت اللہ علیہ نے جو جمع کیا ہے ان میں سے ہر ہر حدیث ایک بہت ہی جامع حدیث ہے اور ایک ایک حدیث میں دین کے کئی اصول اور کئی قواعد ہم کو معلوم ہوتے ہیں جو دین کے مختلف شعبوں پر مشتمل ہے کوئی عقیدے سے متعلق ہے کوئی عبادات سے کوئی اخلاق سے کوئی انفرادی زندگی سے کوئی معاشرے سے کوئی حدیث حکومت سے متعلق ہے کوئی دعوت سے متعلق ہے اس طرح سے دین کے مختلف شعبے ہیں ان شعبوں میں سے کسی نہ کسی ایک شعبے سے متعلق یہ حدیث ہوتی ہے اور اس میں اصول ہوتی ہے اور بعض باتیں حدیثوں میں زمن ایسی بھی آتی ہیں جس میں مزید فائدہ ہوتا ہے اور اس کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے بہت کوشش کے باوجود اختصار کی حد درجہ کوشش کے باوجود بھی ہر حدیث کو کم وقت میں سمجھانا ایک مشکل کام ہے لہذا ممکن ہے ان دروس میں بعض دروس میں جیسے پچھلے دروس میں بھی ہوا کہ بعض حدیثیں ایک حدیث ایک مکمل درس میں سمجھانی پڑی اس میں ہم کو پڑھنا پڑی اس کو اور سمجھنا پڑا تو اس طرح سے بعض اوقات ہوتا ہے لیکن اس تطویل کے لیے میں ابتدائی طور پر ہی شروعات ہی میں معذرت چاہتا ہوں کہ بعض اوقات اس طرح کا درس طویل ہو سکتا ہے ایک حدیث کو سمجھانے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے مقصود اس میں یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی عظمت اور اس میں موجود معنی کے پیش نظر ہر بات کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اس میں کچھ خلیش کچھ کمی سمجھانے میں رہ جائے اور سمجھنے والے کو اس میں سے صحیح معنی سمجھ میں نہ آئے اور وہ غلط معنی سمجھ لے تو اسی لیے اس تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے پھر بھی میں بہت اختصار سے کوشش کر رہا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ آج کی جو حدیث ہماری ہے حدیث نمبر اٹھائیس یہ حدیث اتباع سنت کی اہمیت اور سلف کے منہج کی پیروی کی اہمیت اور بدات سے اجتناب کی اہمیت اور بدعات کی برائی ان چیزوں پر مشتمل ہے صحیح منہج ابتبا والا اور بدعات سے اجتناب یہ اس حدیث کا عنوان ہے اس حدیث کا مرکزی موضوع ہے آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے حدیث کا متن امام نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ابی نجی ہند بن ریا رضی اللہ عنہ قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجدت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاع وان تامر عليكم عبد فانه من يعيش منكم فسيرا اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح رسول اكرم صلى الله عليه وسلم کے صحابی ابو نجيح ارباض ابن ساريه رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان ایک واز دیا ہمیں واض و نصیحت کی ایسا وعاظ وجلت من القلوب جس سے ہمارے دل دہل گئے وزارفت من حلع اور ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئیں ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے فقل یا رسول اللہ انحا مویدہ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ کا آپ کا یہ وعظ اس شخص کا وعظ ہے جو الودائی واز کر رہا ہو ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں اور کوئی جدا ہوتے وقت جاتے وقت واض و نصیحت کر کے جتا کے جاتا ہے فاؤس تو اللہ کے رسول ہمیں کچھ خاص وصیت کیجیے کالاسی کم بکو اللہ آپ نے فرمایا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اللہ کے تقوا کی اللہ سے ڈرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی وہ سم اوقا اور سننے اور ماننے کی سم اوتات کی وہ ان تم مراعلے کو مبدن چاہے تمہارے اوپر ایک غلام کو امیر بنا دیا جائے تم اس کی مانو تم اس کی بات سنو گے اور مانو گے جب وہ تمہیں بلائے گا تم جاؤ گے اور اس کی بات سنو گے جب وہ حکم دے گا تم اس کی بات کی تعمیل کرو گے أَمَّرَ عَبْدٌ فَإِنَّهُ مَن مِنكُمْ اس لیے کہ تم میں سے جو کوئی جیے گا میرے بعد معشمین مَن کم تو وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا سماج میں معاشرے میں دنیا میں تو علی کمب سنتی وہ تو اس اختلاف کے دور میں خصوصاً اور ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت کی اتباع کرو میری سنت کا اہتمام کرو اور میرے خلفہ راشدین کی سنت کا اہتمام کرو اب وہ علیحا اور اپنی ڈاڑھوں سے اس کو مضبوطی سے تھامے رہو وہ اکم و محدفاتل امور اور خبردار دین میں نئی نئی چیزوں سے بچنا فن نقل بدعت ان اس لیے کہ دین میں نکالی گئی ہر بداعت گمراہی ہے اس حدیث کو امام ابو داود اور ترمدی نے روایت کیا ہے اور امام ترمدی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض تو رخ سے حسن آئی ہے بعض تو سے صحیح یا سنت کے اعتبار سے حسن ہے اور احتجاج کے اعتبار سے صحیح ہے آئیے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس پوری حدیث کا عنوان اگر دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور خلفۂ راشدین کی سنت کی پیروی ان کے منہج کا اہتمام کرنا اور دوسرا بداعت سے بچنا اور تیسری چیز جو اس میں درمیان میں ہے وہ ہے مسلمانوں کے امیر مسلمانوں کے حاکم مسلمانوں کے ذمہ دار کی بات ماننا سننا اور ماننا تو یہ تین باتیں گویا کہ اس حدیث میں اب بنیاد ہیں اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ان ساری چیزوں کا جس پر مدار ہے وہ اللہ کا تقوع تو یہ اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے سب سے پہلے سے بھی ہی کہتے ہیں وایبانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ موید بعض روایتوں ہیں موعدتن بلیغہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ وازم کو دیا ایسی بات جو دلوں میں اتر جائے بلاغت جس میں ہو کم کلمات میں اعلی ترین معانی اس میں ہو اور وعظ کس کو کہتے ہیں الجوہری کہتے ہیں اپنی الصحاح میں الوعظ النصح والتذکیر بالعواقل وعظ کس کو کہتے ہیں ایسی نصیحت کو ایسی یاد دہانی کو جس میں انسان کو انجام کی یاد دہانی کرائی جائے یعنی ایسی نصیحت جس میں انسان کو برے اعمال کے انجام سے خبردار کیا جائے تو کہا کہ وہ ترکیر اسی طرح سے الراغب الفہانی کہتے ہیں الواجر باز کہتے ہیں ایسی ڈانٹ کو جس میں خوف دلایا جائے آخرت کا خوف اللہ کے عذاب کا خوف انسان کے برے اعمال کے دنیا میں برے انجام کا خوف تو واز و... واز اس کو کہتے ہیں جس سے دل دہل جائیں دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو آخرت کی فکر پیدا ہو لیکن ویسے دیکھا جائے تو اہل نے کہا کہ اللہ کی ساری بات واضح ہے اس لیے عقائد کی بات ہو واقعات ہوں احکام ہو یہ سب کا سب واضح ہے اس لیے کہ اس کی تعمیل میں انسان کی بھلائی ہے اور اس کی مخالفت میں انسان کے لیے فی نفسی وعید موجود ہے کہ اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرے اللہ کی بات کو سے پشت ڈالے تو اس کے لیے جہنم اور عذاب ہے تو وہ کہتے ہیں انجام کا خوف دلانا اور ایسی نصیحت کرنا یا دہانی کرنا جس میں انسان کے لیے عواقب کی یاد دہانی ہو صاحبی کہتے ہیں وجلت من القلوب وزار فت من العود فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوْعِضَتُ مُوَدِّعٍ فَأَوْسِنَا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آواز کیا جس میں دو باتیں صحابی نیہاں ذکر کی ہیں کہا کہ ایک تو اس سے دل دہل گئے اس سے دل دہل گئے دلوں میں کپکپی تاری ہو گئی خوف پیدا ہو گیا دوسرا یہ کہ اس کی نتیجے میں آنکھوں سے آسو نکل لے لگے دونوں اعتبار سے ایک تو اس اعتبار سے کہ اس واض میں آخرت کی فکر دلائی گئی آخرت کا خوف دلایا گیا تو اس سے دل دہل گئے اور آنکھیں اشبار, اشبار ہو گئی رونے لگے صاحبہ دوسرے اس اعتبار سے بھی کہ صحابی نے آگے کہا اللہ کے رسول آپ کا جو آواز ہے تو الوداعی واز لگتا ہے آپ ایسی بات کر رہے ہیں جیسے اس میں اشارہ آپ دے رہے ہیں کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں ایسا لگتا ہے کہ گویا آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں تو ایک اعتبار سے یہ بھی غم اور یہ بھی ڈر صحابہ کو ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ایسا محسوس ہوتا ہے ایسے اشارات آپ کے کلام میں ہیں اس واضح و نصیت میں ہیں اتنی تقیر اس میں ہے گویا کہ یہ آخری خطبات دے رہے ہیں تو صحابہ کے دل اس سے بھی دہل گئے اور انہیں اس سے بھی رونا آ گیا تو دونوں چیزیں اس میں تھی تخویف بھی اور اس اعتبار سے یہ الوداعی خطبہ ہونے کے اعتبار سے بھی صحابی کھڑے ہو گئے کہا ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا جو خطبہ ہے یہ ایسا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ الوداعی خطبہ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دینی مجالس میں اور واض و نصیحت کی مجلسوں میں خاص طور سے جمعہ کے خطبات یا اسی طرح سے ایدین کے خطبات ہیں یا بعض ایسی مجالس جن میں تذکیر ہوتی ہے واض و نصیحت ہوتی ہے اس کا مومن کے دل پر کیا اثر ہونا چاہیے ہم دینی مجالس میں شریک ہوتے ہیں محض علم کے لیے لیکن حق یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ اس میں اپنے ایمان کی تجدید و ارتقاء اپنے ایمان کو تازہ کرنے اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے اس کو اعلیٰ بنانے کے لیے بھی بیٹھنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات دینی مجالس کی وجہ سے ہمارے علم میں تو اضافہ ہوتا ہے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑ پاتا ہے ہمارے دلوں پر اس کے اثرات نہیں ہوتے معلومات بڑھ جاتی ہے عقل بڑھ جاتی ہے لیکن کیفیات دل میں تاری نہیں ہوتی اس لیے کہ ہماری ابتدائی سے نیت ہی نہیں ہوتی ہے لہذا ایک آدمی جب دینی مجلس میں بیٹھے تو اس طرح بیٹھے جیسے صحابہ بیٹھتے تھے وہ اپنے دل پر اثر لینے کے لیے بیٹھے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات میں سے یہ صفت بیان کی ہے کہ ان کے دل اللہ کی بات سے اللہ کی یاد دہانی سے دہل جاتے ہیں اور اللہ کی بات جب سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا اس الانفال آیت نمبر دو اللہ فرماتا ان نہ وجی رت غلوب ہو ایمان والوں کا حال تو یہ ہے سچے پکے ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے اللہ کی بات ان کے سامنے آتی ہے اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں تمام ہوا کہ اللہ کی بات عام لوگوں کی بات کی طرح نہیں ہونا چاہیے اس کا اثر کسی اور کے بارے میں بڑے سے بڑے بادشاہ کا معاملہ ہو اس کا اثر جو دل پر ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کا ہونا چاہیے اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے وہ سب سے بڑا ہے کائنات کا رب اور مالک ہے تو اللہ کا تذکرہ آتے ہی اپنی ذمہ داری کا احساس اور اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس دل میں تازہ ہوتا ہے اگر واقعی ایمان والا ایمان والا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو ڈر ہو جاتا ہے کہ فوری طور پر وہ اپنی اپنی زندگی کی اصلاح اور آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دل دہل جاتا ہے یا اسی طرح سے صورت علمایت نمبر تراسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اداسم مِمَّا ترایون مِنَ الْحَقِّ کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں اس حق کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل ہوا ہے تو حق کی معرفت کے نتیجے میں تمہیں دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے ان کی آنکھیں عمر پڑی ہیں آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں کس کے اہل ایمان کے جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں جو حق کی طلب میں ہوتے ہیں تو جب حق ان کے سامنے آتا ہے جس کی تلاش میں ان کا دل تھا تو پھر حق کے سامنے آتی شریک اب دیکھیں کئی غیر مسلم ہوتے ہیں جو ایمان کی چاہت ان کے دل میں ہوتی ہے حق کی تلاش ان کے دل میں ہوتی ہے جیسے اسلام کا سچا پیغام ان کے سامنے پہنچتا ہے اس حق کو پا کے وہ برداشت نہیں کر پاتے کہ اسی کی تلاش میں میں زندگی بھر تھا اب میرے سامنے آیا تو اس کو سننے کے بعد میں وہ رو پڑتے ہیں کئی غیر مسلم اسلام جب قبول کرتے ہیں تو رو دیتے ہیں کیا وجہ ہے کہ زندگی بھر اسی کی تلاش میں تھے اور اب ان کے سامنے آیا اب ایسا لگتا کہ اب اب وہ مل گیا جس کی ہم تلاش کر رہے تھے سچائی اب سامنے آئی جیسے ایسا انسان جو ریگستان میں چل رہا ہو کئی دنوں کا سفر اس نے کیا اور پانی کے لیے ترس رہا ہو اور کوئی علاقے اس کو ٹھنڈا پانی دے اور اس کے بدلے میں کچھ نہ چاہے اور اس پر شفقت کا ہار, ہاتھ پھر اس کے سر پہ تو اس آدمی کو کتنا کتنا اچھا لگتا رو دیتا ہے وہ تو یہ آپ دیکھیں جتنے لوگ یعنی زلزلوں میں یا اسی طرح سے آپ دیکھیں آ, آ, مصیبت کے اوقات میں لاک ڈاؤن میں کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں لوگوں نے ان کو کھانے کے لیے کچھ دیا تو رو پڑے وہ لوگ کئی دنوں کا بھوکا ہوں تو یہ جو کیفیت ہے جس چیز کی تلاش میں انسان ہوتا ہے حق کی تلاش میں جب اس کو حق ملتا ہے تو اپنے دل کو سمیٹ نہیں پاتا ہے بلکہ اس کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں تو اللہ نے فرما تارا مِنَ مِنَّ مِنَ حق کہ حق کی معرفت کے, کے سبب تم ان کو دیکھو گے کہ حق کو پہچان لینے کی وجہ سے حق مل جانے کے سبب ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تو یہ باتیں یہ دو صفات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بیان کی ہے اچھے کی صفات میں سے صفات ہیں کہ دین کی بات سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں کیفیات پیدا ہوتی ہیں در اللہ کا پیدا ہوتا ہے اور وہ رو پڑتے ہیں جب واقعی ان کے سامنے نصیحت آتی ہے اب آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحتیں کی کیا وصیت آپ نے کی کہا کہ افاؤ سے نا ہم کو کچھ وصیت کیجیے کوئی تاکیدی حکم دیجیے وصیت کیجئے کوئی تاکیدی حکم, حکم دیجئے جو عام احکام سے اہم ہو زندگی کے امور میں بہت ضروری ہو جو بنیادی اصولوں میں سے اصول ہو آپ نے سب سے پہلے فرمایا اوسیکم کنب تقو میں تمہیں اللہ تعالی سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں میں تمہیں اللہ کے تقوا کی وسیعت کرتا ہوں تقوا کس کو کہتے ہیں ایک انسان اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس عذاب کے اور اپنے درمیان بچاؤ پیدا کرے اعمال کے ذریعے سے ایمان کے ذریعے سے توبہ کے ذریعے سے وہ سارے اعمال جو اللہ کے عذاب سے بچاؤ بنتے ہیں بندے کے لیے آڑ بن جاتے ہیں ڈھال بن جاتے ہیں ان اعمال کو تقوا کہا جاتا ہے اور ان سارے اعمال اور اس کوشش کے پیچھے وہ خوف ہوتا ہے جو انسان کو اس پر مجبور کرتا ہے کہ اپنا بچاؤ اختیار کریں ڈر نہیں تو بچاؤ نہیں تو ڈر اپنے آپ اس میں آ گیا ایک انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے بچاؤ کے لیے جو کچھ کوششیں کرتا ہے ساری کوشش کو تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ساری امتوں کو ساری انسانیت کو تقویٰ کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ صورت النساء ایک سو میں فرماتا ہے وَلَقَدْ الَّذِينَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اللَّهُ ہم نے وصیت کی ہے تم کو ولاقد و سین الوینہ او تلک من قبل تم سے پہلے جتنے لوگوں کو کتابیں دی گئیں حامل کتاب امتیں ان سب کو ہم نے وسیعت کی ہے اور تم کو بھی وہ اور تم کو بھی یہی وسیعت کر رہے ہیں امت مسلم کو کیا وسیعت ہے عن تق کہ اللہ تعالی کا تقویٰ اختیار کرو اللہ سے ڈرو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوشش کرو اعمال کرو بچاؤ اپنا پیدا کرو تو یہاں معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو ہمیشہ سے اس بات کی وصیت کی ہے اس لیے کہ اس پر پورے دین کا مدار ہے ایک انسان کی زندگی میں اللہ کا خوف نہ ہو اگر احتیاط کا پہلو ہی زندگی سے نکل جائے تو تباہی زندگی میں آپ ہے ایک معمولی ڈرائیور بھی اگر احتیاط نہ کرے گاڑی چلا دے میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے ایک مریض احتیاط نہ کرے ہلاک ہو سکتا ہے تو احتیاط اگر زندگی میں نہ ہو نقصان کے ڈر سے انسان احتیاط نہ کرے تو ایسا انسان ہلاک ہوتا ہے تقوی اسی احتیاط کا نام ہے جو قلب اور عمل کی سطح پر ہوتا ہے تلق ابن حبیب تابعی ہیں کہتے ہیں رجاحت اللہ نور امین اللہ علی نور من اللہ, اللہ کہتےو اللہ تعالی کی فرما برداری کا نام ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید میں ہو اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہوئے نور کی روشنی میں ہو تخوا کیا ہے اللہ تعالی کی فرما برداری کرنا ایک دو اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید کے ساتھ کرنا تین اللہ کی طرف سے آئے وے نور کی روشنی میں ہو یعنی کہ جو جی میں آدمی کرنے لگے شریعت کے دائرے میں ہو اللہ کی وہی کے تابے ہو جو علم والا نور اللہ نے دیا اس نور کی روشنی میں بھی چلے کہتے ہیں وہ تقوا دوسری چیز وہ تقوا ترک مسی اللہ مخافت اللہ علیہ نور من اللہ کہتے ہیں تقوا ہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت کو چھوڑنا اللہ کے خوف کی بنیاد پر اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نور کی روشنی میں یعنی دو چیزیں ہوئیں طور پر اللہ کی فرما برداری کرنا اور دوسرا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو چھوڑنا فرائض کو پورا کرنا محرمات سے بچنا لیکن کیسے فرائض کو پورا کرے اللہ کی رحمت کی امید میں برائیوں سے بچے حرام کاموں سے بچے اللہ کے خوف کی بنیاد پر ہے لیکن یہ دونوں چیزیں کیسی ہوں اللہ کی طرف سے ملنے والے نور کی روشنی میں ہو چاہے وہ نور ایمان کا ہو یا علم کے اعتبار سے ہو تو اس نور کی روشنی میں ایک انسان یہ دونوں کام کرے تو معلوم میں اللہ کی اطاعت بھی آتی ہے اور گناہوں سے بچنا بھی آتا ہے کیونکہ اللہ کی فرما برداری نہ کرنا بھی گنا ہے لہذا اس اعتبار سے تقوا اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کا نام ہے اللہ کے خوف کی بنیاد پر ہے یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور یہ ترق اب حبیب رحم اللہ کا قول ہے اللہ تعالی نے بھی قرآن کریم میں کئی نبیوں کے کی دعوت کا ذکر کیا ان کی دعوت میں دو بنیادی جز اشعرا آپ دیکھیں شعرا نہیں شعراء آئین کے ساتھ اس میں آپ کو کئی مقام تقریباً آٹھ سے زیادہ مقامات پر آپ کو ملے گا کہ نبیوں نے رسولوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو کیا کہا دو چیزیں بنیادی طور پر پورے دین کی کمدار ان پر ہے کیا کہا فت تک اللہ و اطن فت تق اللہ نبی اور رسول آپ دیکھیے شعرا آیت نمبر ایک سو آٹھ ایک سو دس ایک سو چھبیس ایک سو اکتیس ایک سو, چوالیس, ایک سو, پچاس, ایک سو, ترسٹ, ایک سو اور بھی دوسرے مقامات پر یہ آیت آئیے یہ ٹکڑا آیا ہے. نبیوں کی دعوت کے طور پر کیا فتق اللہ وعتعون. اللہ اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو تو یہ دو بنیادیں ہیں. اللہ کا خوف اور اللہ کے حکم کی طاعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی جو بھی لے کر آئے ہیں ہر امت اپنے نبی کی تعلیمات کی مکلف ہوتی ہے کہ فرما بردار ہو جائے لیکن بنیادی طور پر کیا ہونا چاہیے زندگی میں تب ہوا اور اس حدیث میں بھی یہ دو بنیادی باتیں ہیں اگر آپ غور کریں تو اس حدیث میں بھی یہ دو بنیادی باتیں ہیں کہ اللہ کا تقوی اور فرما برداری جس کی ساری تفاصیل چاہے وہ رسول اور صحابہ خلف راشدین اور حکام اور اسی طرح سے بداعت سے بچنا سارا اسی کی گویا کہ اس تعاد کی مختلف فرعیں ہیں یہ تو اللہ کا خوف اور اسی طرح سے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت کی تابے فرما برداری یہ دو چیزیں ہیں جو ایک انسان کو کامیاب کرتی ہیں اس حدیث میں بھی انہی دو چیزوں کا تذکرہ ہے اسی لیے آپ نے کیا کہا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وسیع کرتا ہوں وانت تأمر عليكم عبد. اور میں تمہیں تاکیب کرتا ہوں دوسرا دوسری چیز سننے اور ماننے کی حکم سننے اور حکم کی فرما برداری کرنے کی میں تمہیں تاکیب کرتا ہوں کس اعتبار سے کس کا حکم چاہے تمہارے اوپر ایک غلام کو امیر بنایا جائے کیونکہ آپ اپنے بعد کے لیے وسیعت کر رہے ہیں کہ آپ, آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں ایسا لگتا ہے صاحبی نے کہا تو آپ کے بعد ہمیں کس چیز کی تاقید آپ کرتے ہیں تو علمی اعتبار سے شرعی اعتبار سے یا حکومت کے اعتبار سے جو دو شعبے ہیں دین اور دنیا کے ان دونوں اعتبار سے ہم کو کیا رہنمائی آپ دیتے ہیں آپ نے پہلے تو کہا کہ تقوی ساری خیر کی جڑ ہے اللہ کا خوفی زندگی میں نہیں تو سب آدمی بے لگام ہو جائے گا لیکن اس کے بعد کیا تم پر حاکم آئیں گے امت کے امور کی نگرانی کرنے کے لیے تم پر امیر بنایا جائیں گے چاہے وہ لشکر بھیجا جائے چاہے کچھ زندگی کے معاملات ہوں تم پر علاقوں میں گورنر اور اس طرح کے جو بھی اسلامی حکومت میں ایسے لوگ ہوں گے جو تم پر حاکم ہوں گے چاہے وہ خلیفہ ہو چاہے وہ مسلمانوں کا حاکم ہو تو اس وقت میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ کیا کروں وہ سمت چاہے تم پہ غلام کو امیر بنایا جائے انسان کی طبیعت غلام خود محکوم ہوتا ہے اپنے مالک کا بلکہ وہ سر سے پاؤں تک کسی اور کا خریدا ہوا ہوتا ہے اس وہ اپنا مالک بھی نہیں ہوتا ہے کہ اعتبار سے وہ اپنے مالک کا غلام ہوتا ہے اور غلاموں کے لیے ذت ہمیشہ سے مانی گئی ہے اسلام نے عزت دی غلام کو لیکن آپ سارے سماجوں میں دیکھیں انسانوں کی طبیعت غلاموں سے عبادت کرتی غلام ہیں ان حقیق نگاہ سے ہمیشہ دیکھا گیا ان کو انسانوں کی تاریخ آپ دیکھی لیکن اسلام یہ بتایا گیا تمہارے اوپر اگر اتھارٹی ایک غلام بھی ہے تو ان کو ماننی پڑے گی اس کی مسلمان کو ڈسپلن کی تاکید کی جا رہی ہے سماج میں تنظیمی ڈھانچے کو صحیح بنایا جا رہا ہے تم یہ مت دیکھو وہ کون ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے خاندان کے اعتبار سے اپنی حیثیت کے اعتبار سے کون ہے نہیں آتارٹی کے اعتبار سے دیکھو وہ کون ہے تم پر امیر ہے وہ اس کی پوزیشن کیا ہے وہ قائد ہے تمہارا وہ حاکم ہے تم پر وہ امیر ہے تم پر اگر اس کو بھی تم پر امیر بنایا جائے تو تم کو اس کی ماننی پڑے گی کتنی بڑی یعنی تعلیم ہے اسلام کی اور غلام کو عمارت کا باب اس میں بتایا گیا ایسا بھی ہو تو بھی ماننی پڑے گی تم کو رنگ و نسل اور اسی طرح سے چھوٹا بڑا سارا ختم کو مانو. چاہے کوئی بھی ہو کہا کہ وہ سنج و انتم عال کو کہا حدیث میں دیکھیے اس طرح سے اور کئی اب اس باب میں ہم کو تھوڑا سا تفصیل میں سمجھنا پڑے گا اور خصوصاً آج کے اس تفصیلی دور میں خارجی دور میں جس میں بہت ساری تنظیمیں اور بہت سارے آزاد مزاج لوگ جو ہیں حکام کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور ساری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور سے مسلم حکام کے بارے میں کہ ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا اور ان کے خلاف خروج کی دعوت دینا اور ان کے عیوب کو لوگوں کے سامنے رکھنا اور لوگوں کو ان سے بدزن کر کے ان کے خلاف سازش کرنے والا بنانا اور ان کی کمیوں کو اور ان کی کوتاہیوں کو بتا کے لوگوں کو ان سے دور کرنا یہ جو ساری چیزیں ہیں اس دور میں ہم خاص طور سے دیکھ رہے ہیں جو میڈیا کا دور ہے یہ میڈیا کا دور ہے اور غیر مسلموں کی سازشیں اس میں بہت زیادہ ہیں اور اپنوں کی بھی بیوقوفی اور نادانیہ اس میں حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجد یق کتاب امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے آپ نے فرمایا اگر تم پر امیر بنایا جائے اے غلام جو ایسا بھی ہے مجداف ہے اسی لیے تحفظ میں شیخ عبدالرحمان مبارک پوری کہتے ہیں مکتو نا کان کٹا ہوا ہو یقودکم حکم کی کتاب اللہ تعالیٰ لیکن غلام کیسا ہے علم والا ہے وہ اللہ کی کتاب یعنی اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی شریعت کی روشنی میں تمہاری قیادت کرتا ہے اس کی لیڈرشپ کی بنیاد کتاب اللہ پر ہے ظاہر بات ہے کتاب اللہ ہے تو سنت اپنے آپ آ جاتی ہے تبائن فس میں تو تم اس کی بات سنو اور مانو تو اسے سے معلوم ہے کہ غلام اگر دار بھی اپنی ذات میں ہے, تب بھی اگر وہ علم کی بنیاد پر تمہاری رہنمائی کرتا ہے لیڈرشپ نبھاتا ہے اور قیادت کرتا ہے تم کو اس کی ماننی پڑے گی اس میں بھی فضیلت ہے علم کی کتاب اللہ کا علم کتنا اہم ہے سنت کا علم کتنا اہم ہے کہ غلام بھی لوگوں کا لیڈر بن سکتا ہے اگر اس کے پاس وہ علم ہو تو رنگ و نصب کو اسلام نے ختم کر دیا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں یہاں ایک سوال ہی پیدا تک ٹھیک ہے بھائی حاکم کی تو ماننا چاہیے جب ہمارے اوپر حاکم بنایا جائے اگر وہ ظالم ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھانا کیا لوگوں کو بڑھتا نہ نہیں جگہ نہ ان لوگ قوم سوئی بھی رہتی ہے تو ان کو جگہ کے اس کے خلاف ریبلوشن نہیں لانا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حال میں بھی حاکم کی بات ماننے کا حکم دیا ہے جبکہ وہ ظالم ہو چاہے وہ ظلم فرد پر ہو یا مجتمع پر یہ تفریق خود ایک غلط چیز ہے بعض لوگوں نے کہا نہیں انفرادی ہو تو الگ ہے اشتماعی ہو تو الگ ہے نہیں اگر وہ ظالم ہے تو آپ نے فرمایا تس میں وہ تو امیر تو امیر کی اپنے حاکم کی سنے گا اور مانے گا وہ رخ وہ اقدا مالک فس میں چاہے تیری پیٹ پر کوڑے برسائے جائیں یا تیرا مال چھین لیا جائے سن اور فرما برداری اختیار کا بعض روایتوں میں یہ رک و اقدا مالک نسبت امیر کی طرف ہے حاکم کی طرف ہے چاہے وہ حاکم تیری پیٹ پر کوڑے برسائیں اور تیرا مال سے چھین لے، غلمن، تب بھی تو اس کی کر. اگر ظلم نہیں تو بولنے کا کیا مطلب پھر بھی فرم برداری کر اگر حدود نافذ کر رہا ہے تب تو اچھا ہی ہے. لیکن ظلمن ایسا کر رہا ہے تب بھی اس کی سن اور مان تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر حاکم والم بھی ہو تبھی بھی اس کی سن و طاعت اس کی بیعت سے ہاتھ نہیں کھینچا جائے گا اس کی فرما برداری کی جائے گی اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی تو بہت اہم اصول ہے جو تقویٰ کے تحت آتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداعی خطبے میں صحابہ کے مطالبے پر اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنی اہم چیز آپ نے زندگی میں, آخر وقت میں بیان کیا اگر یہ نکل جائے زندگی سے تو آپ آج تاریخی شاہد ہے اس کا تاریخی گواہی ہمارے سامنے ہے کہ کتنی حکومتیں لوگوں کے اس طرح کے ریولیوشن کی وجہ سے تباہ ہو گئی مسلم حکومتیں ہاتھ کیا ہے مسلمانوں کے کچھ بھی نہیں ایک ایک ظالم حکومت کو ہٹا کر لوگ اس سے ظالم حکومت لاتے ہیں بد سے بدتر لے آتے ہیں لوگوں کی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے لوگوں کی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے تعلیم سے لے کر کھانے پینے سے لے کے الیکٹرسٹی سے لے کے کھنڈر بن جاتے ہیں ملک سول وار کی وجہ سے یا دوسری حکومتیں حملہ کرنے کی وجہ سے تو یاد رکھیں کہ یہاں پر ایک خاص حکم آپ نے ہم کو کیا دیا چاہے تمہارے اوپر ایک غلام کو امیر بنایا جائے حاکم بنایا جائے جو اللہ کی کتاب سے تمہاری رہنمائی کرتا ہے تم اس کی فرما برداری کرو گے پھر حدیثوں میں یہ بھی چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ ظالم ہو تبھی تب بھی تم اس کی بات مانو کوئی آدمی کہہ سکتا اب وہ کتاب سے ہٹ رہا ہے تو اب نہیں کا نہیں, برداری کرنی پڑے گی ہاں, اگر وہ ایسا حکم تم کو دے جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہو یعنی گناہ کا حکم ہو تو اس کی بات نہیں ماننا ہے یہ بھی نہیں کہ ایسا آدمی بن جائے جو حاکم نے کہا وہی کرے گا ایسا حکم نہیں مانے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو جو گناہ ہو جو معصیت ہو اس لیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمو عال المرسلم سننا اور فرما برداری کرنا اپنے حاکم کی ہر مسلمان پر فرض ہے لازم ہے کیونکہ علی وجوب کے لیے آتا ہے آئل المرمسلم فیم احب و چاہے وہ حکم پسند کریں یا نا پسند کریں چاہے حاکم کو پسند کریں یا ناپسند کرے ماسی ہاں جب تک کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے معصیت اللہ کی نہ فرمانی فا ماؤسی فلاسن والا اگر حاکم گناہ کا حکم دیتا ہے تو نہ اس کو سننا ہے نہ اس کو ماننا ہے گناہ کا حکم نہیں مانا جائے گا امام الباری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے یہ حدیث نمبر سات ہزار بخاری میں اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہ کے حکم میں حاکم کی فرما برداری نہیں ہے لیکن اس کے باوجود حاکم کے خلاف خروج نہیں ہے آپ نے کہا کہ سم نہیں ہے یعنی وہ فرما برداری نہیں کرنا آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم اس کے خلاف خروج کرو گے ٹھیک ہے اس نے غلط حکم دے دیا بات تو کہتے ہیں غلط حکم اس نے دیا اب وہ دین سے ہٹ گیا تو آپ اس کے خلاف خروج کر سکتے ہیں لوگوں کو بڑکا سکتے ہیں نہیں اس کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں اس کی فرماورداری نہیں ہے لیکن بغاوت بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا جو یاد رکھنا بہت ضروری ہے خصوصاً اس دور پہ اباد بات اپنی سامت رضی اللہ فرماتے ہیں دعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا تو فبائے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی فقانہ جو چیز آپ نے ہم سے جس یعنی جو شرط رکھی اور ہم سے بیعت لی وہ کیا تھی کہ تم سنو گے اور مانو گے یعنی اپنے حکام کی بات کو سنو گے اور مانو گے فی منشقینہ و چاہے ہمارے اندر نشاط ہو یا ہمیں برا لگے اچھا لگتا ہو یا برا لگتا ہو وہ اوسرینا چاہے ہمارے لیے تنگی کے حالات ہوں یا وسعت کے حالات ہوں وہ اثراتین چاہے عہدوں میں ہم پر دوسروں کو ترجیح پریفرنس دیا گیا ہو ہمارے مقابلے میں دوسروں کو عہدے مل رہے ہوں اور ہم کو برا لگے تب بھی, بھی ہم اس حاکم کی بات کو مانیں گے کیونکہ بات کی بات ہو رہی ہے وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ اور ہم دین کے معاملہ یا دین میں حکومت یہاں پر الْأَمْرَ جو آیا ہے تو فتح الباری میں کہتے ہیں البلک والعمارہ ابن حجر کہتے ہیں یا مراد کیا ہے امر سے کہتے ہیں البلک والعمارہ کہ اللہ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ہم حکومت کے اہل جو لوگ ہیں حکومت والے جو لوگ ہیں ان سے ہم اس کو چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے اس کو چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے اس سے جھگڑا نہیں کریں گے اور فرماتے ہیں قال اللہ ان ترکرم بواہا برحان تاکہ ہم ان سے منازع نہیں کریں گے لڑیں گے نہیں اختلاف نہیں کریں گے اس سے چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے اللہ یہ کہ ان ترؤ کف رم بواہ اللہ کہ تم کھلم کھلا کفر دیکھو جس کے سلسلے میں جس کے کفر ہونے کے بارے میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کھلی دلیل موجود ہو کتنی تفصیل ہے کفرن، خالی کفر, نہیں، کفرن باہا کفر ہو کلم کھلا کفر ہو جس کے کفر ہونے میں کسی کو شک نہ ہو کفرم بواہا اس میں دیکھو ایک دم کفر کر رہا ہے کھلم کھلا کفر کر رہا ہے اور تکمن اللہ فیبرحان جس کے سلسلے میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک دم واضح دلیل ہو یعنی کہ میری تحقیقی ہے اشتہار اور غور و فکر کے بعد معلوم پڑ رہا ہے کہ کفر ہے ایسا نہیں جس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہ ہو ابن ابن حجر کہتے ہیں نس آیت او خبر صحیح لا يحتمل ایک دم نس ہو آیت ہو کوئی اس کے بارے میں کفر کی اس کے بارے میں کھلم کھلا واضح طور پر اس کو کفر کہا گیا ہو جیسے بتوں کی عبادت ہے مثلا شرک ہے وہ اللہ اس کے رسول کا انکار کر دینا کفر ہے یہ کھلم کھلا کفر ہو اس کے بارے میں کوئی آیت ہو کوئی صحیح حدیث ہو یا اس میں کسی یعنی اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہ ہو اگر تخویل کی گنجائش ہو تو نہیں تحویل کی گنجائش نہ ہو کھلم کھلا کفر ہو تب جا کر تم ان سے منازعات کرو گے آپ دیکھیں آج ذرا ذرا سی بات پر اشتہادی مسائل کے اندر بعض لوگ کام پر کفر کے فتوی دے دیتے ہیں صحیح نہیں ہے اتنا کھلا کفر ہونا چاہیے اتنا کھلا ہوا کفر ہونا چاہیے تو یہ بخاری نے امام البخاری نے کتاب الفطن میں اور امام مسلم نے کتاب الامارہ میں حدیث کو روایت کیا ہے نمبر بتا دے رہا ہوں تاکہ تحقیق اگر کرنا چاہے تو کریں امام البخاری نے سات ہزار پچپن اور سات ہزار چھپن دو ہیں محمد فواد عبد الباقی کی ترقیم کے اعتبار سے نمبرنگ کے اعتبار سے اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1709 پر یہ حدیث موجود ہے جس میں 42 نمبر پر یہ ہے تو یہ حدیث بھی بتاتی کہ حاکم کے خلاف خروج نہیں جب تک وہ مسلمان ہے چاہے آپ کا اس سے اختلاف ہو اشتہادی معاملے میں بھی آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی بعض مثال میں ایسا ہوتا ہے کہ حاکم اشتہاد کرتا ہے اور فیصلہ دیتا ہے آپ کے نزدیک وہ خطا ہوتا ہے لیکن معاشیت نہیں ہے اشتہاری خطا ہے گناہ نہیں ہے تو اس خطا میں بھی اس کی بات کو ماننا پڑے گا اختلافی امور میں حاکم کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے اس کو یاد رکھیے بعض علما نے فلاں علم کا فتوا فلاں علم کا فتوا لیکن اگر حاکم کہتا ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے تو اس وقت میں حاکم کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے اشتہادی امور میں ہاں گناہ کا معاملہ ہے تو فرما برداری نہیں ہے لیکن اشتیادی معاملات ہیں تو حاکم کی بات ماننی پڑے گی اس کے کی مانیں گی کس کی مانیں گی کس کی جب اس کا حکم چل رہا ہے اس میں اس کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے ایسے معاملات میں تو یہ بات یاد رکھنا ضروری بعض اوقات فیصلے حاکم کے بدلتے ہیں, لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے پہلے تو ایسا تھا بعد میں ایسا کیوں ہوا تو علما کے فتوی اپنی جگہ ہیں لیکن ہاکم یہ دیکھتا ہے کہ یہ بھی ہے یہ بھی فتوا کسی مسلحت کے تحت وہ کسی ایک فتوی کو اختیار کرتا ہے ترجیح دیتا ہے اب پبلک کہتی کہ کی ایسا کیسے بدلے انہوں نے صحیح پہلے تھا کہ اب ہے تو یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ حاکم کا اجتہاد فائنل ہوتا ہے ان کا اس کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے نفاذ اس کا ہوگا تو یہ چیزیں یاد رکھنا چاہیے اب کوئی آدمی کہنے لگے دیکھو پیڑ کاٹنا تو غلط نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہیں بھی منع نہیں ہے لیکن حاکم نے کہا کہ کوئی پیڑ نہیں کاٹا جائے گا اس کو بچانا ہے ہم کو کلائمیٹ کے چینجز کی وجہ سے فلا وجہ سے اگر حاکم اس طرح کا حکم دیتا ہے مسلمانوں کو تو ایسی صورت میں اس کا حکم مانا جائے گا یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے تو نہیں منع کیا تم کہاں سے منع کرنے والے آئے نہیں تو اس طرح کی جتنے بھی معاملات ہیں اس میں فیصل حاکم ہوتا ہے اس میں اس کا حکم مانا جائے گا کیونکہ اس کے ہاتھ میں قوت ہے اور اس کو مکلم بنایا گیا ہے کہ وہ حکم دے مسئلہ دیکھے ریایہ کی مسلمانوں کی تو یہ یہ دوسرا حکم ہم کو معلوم ہوا تقوا کے بعد کہ حکام کی فرما برداری چاہے وہ کیسے بھی ہوں اللہ یہ کہ اسلام سے ہی نکل جائے لیکن زبردستی ان کو اسلام سے نکالنا بھی جائز نہیں ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اشتہار معاملات کی وجہ سے آئیے آگے بڑھتے ہیں پھر آپ نے فرمایا یعنی, کلی طور پر ایک بہت بڑی عظیم بات کے بارے میں بتایا اب تو ایک تو حاکم کا معاملہ ہے لیکن اس سے بڑھ کر دین کے اور مزید شعبوں میں ایک انسان کے لیے صحیح منہج ہونا ضروری ہے کیونکہ چاہے حاکم کا معاملہ ہو یا چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو عقیدے کا معاملہ ہو کوئی بھی معاملہ ہو اس میں اگر صحیح منہج انسان کا نہیں ہوگا تو بہت ممکن ہے وہ حاکم کے خلاف بھی خروج کریں اور دین کے معاملات میں کئی غلط راہوں میں نکل جائے اس کے لیے وابتا آپ نے بیان کیا کہ بعد میں اختلاف ہوگا عقیدے میں بھی ہوگا اور حکومت کے معاملات میں بھی ہوگا اور کئی معاملات میں ہوگا دین کے مفاہین میں اختلاف ہوگا اس میں تم کو کیا کرنا چاہیے اس میں ایک لائح عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے ایک میتھڈولوجی ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ایک قاعدہ ہم کو بتایا کہ اس کو تم کو فالو کرنا ہے دین کے فہم میں اور دین کی عملی تطبیق میں دین کی انڈرسٹینڈنگ میں اور پریکٹیکل اپلیکیشن میں آپ نے فرمایا اس لیے کہ جو کوئی میرے بعد جیے گا تو اسے بہت سا اختلاف دیکھنے کو ملے گا آپ نے پہلے سے خبر دے دی تھی کہ میرے بعد امت میں اختلافات ہوں گے کئی حدیثوں میں آیا ہے اور قرآن کریم میں بھی اس کو بتایا گیا ہے ولازالون مختلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں جس کو ابن نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے آپ نے فرمایا افطر قطل و فرقہ یہود نفرقہ فرقوں میں بٹ گئے فی الجنت وسبعون و النار ایک جنت میں جائے گا ستر جہنم میں اختر قطل نسارہ و سب عی نفرقہ ان کے بعد نصارہ بہتر فرقوں میں بڑھے ایک اور بڑھ گیا فبناری <الْجَنَّة> جہنم میں جہنم جن... میں جائیں گی اور ایک جنت میں جائے گا ودیندین بیسم جس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے لطف تری قنہ امتی اللہ تلاۃن و ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی میری عمر تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی فواہد ایک جنت میں جائے گا فرقہ جماعت گرو اور بہتر صاحب کے سب جہن میں جائیں گے صاحبہ نے پوچھا قلع یا رسول اللہ من ہوں صاحبہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایک کون ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہیں کالا الجما آپ نے فرمایا الجماعت جماعت کون جو حق پر ہو کون جو صحابہ کے منہج پر ہو کون جو حاکم کے ماتحت ہو یہ الجماعت ہے جس میں اجتماعیت ہو جو یعنی منتشر اور مفترق نہ ہو بٹی ہوئی نہ ہو بلکہ جو حاکم کے ماتحت ہو صحابہ کے منہج پر ہو اس کو جماعت کہتے ہیں یہ دونوں معنوں میں جماعت آیا ہے جو متحد ہو ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے اور سیل جام صغیر میں ایک ہزار بیاسی پر شیخ الابانی نے اس کو صحیح کہا ہے تو یہاں پر آپ نے ایک بات یہ بتائی کہ میرے بعد اختلافات ہونے والے ہیں اور ان اختلافات میں بہتر فرق جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا اس وقت کرنا کیا ہے اس اختلاف کے دور میں ہم کو کرنا کیا ہے آپ نے بتایا کمبی سنتی و سنت الخلفا تو تمہارے لیے میری سنت کی اتباع اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع لازم ہے آبدو علی ہب اسے اپنی ڈاڑوں سے تھامے رہو. میں تھام رہواز مضبوطی سے, اسے تھامے رہو حتیٰ کہ اپنی ڈاڑوں سے اسے پکڑ لو دانتوں سے نہیں ڈاڑھوں سے دانت ٹوٹ جاتے ہیں کمزور ہوتے ہیں ڈاڑ مضبوط ہوتے ہیں مضبوطی سے اس کو تھامے رہو مضبوطی سے اسے تھامے رہو ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہاں پر جو کہا گیا کہ تمہاری میری سنت اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت ہے عموماً و خصوصاً خلفہ بعد میں کون عام صحابہ لیکن ان میں سے خصوصاً خلفۂ اربع ابو بکر و عمر و عثمان والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین عام طور سے صحابہ کی پیروی ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ لیکن خصوصاً خلف راشدین کی دو حدیثیں ہم دیکھیں گے جس میں وضاحت اس کی موجود ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفترق امتی علی ثلاثین و سبعین ملہ کلہم فی نار اللہ ملتن واحدہ جیسا پچھلی حدیث میں آیا آپ نے فرمایا میری امت تیہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوار ایک ایک گروہ جنت میں جائے گا من رسول اللہ؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کہ رسول ایک کون ہوگی ایک گروہ کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا قال ما انا علیہ و اصحاب جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں جس عقیدے پر جس دین پر جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں جو اس زمانے میں اس راستے پر, اس دین پر اس عقیدے پر اس منہج پر ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے تو آپ نے میں اور میرے صحابہ کہا عمومی طور پر سارے صحابہ کو آپ نے اپنے ساتھ لیا کیونکہ سارے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابے تھے اسی راستے پر تھے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ احمد ابن ماجہ اور حاکم کی روایت میں اور اس میں اضافہ ہے۔ اور اس کو ہم کو سمجھنا ہے جو اسی باب میں جو حدیث ائی ہے اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا قد تارکتکم علی البیضاء لیلھا کانہاریھا قد تارکتھا علی البیضاء میں نے تمہیں ایک روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے۔ میں نے تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑا ہے لئی لا جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے رات میں کنفیوژن اندھیرا ہوتا ہے دن میں اجالا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ کچھ حصہ جو اندھیرے میں کچھ جو ہے کبھی اندھیرے میں کبھی اجالہ نہیں یہ ایسا راستہ ہے جس پر اجالا ہی اجالا ہے میں نے تم کو کنفیوژن میں نہیں چھوڑا ہے بلکہ ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے حق واضح ہے فما حق بالکل واضح ہو چکا ہے تو کہا لا عنها بعد میرے بعد اس راستے پر وہی ہلاک ہوگا جو ہلاک ہونے والا ہے یعنی لا عنها اس راستے سے وہی بھٹکے جو ہلاک ہونے والا ہے ٹیڑھے تو اس راستے سے سیدھے راستے سے ہٹ ٹیڑے راستے پر وہی جائے گا جس کی تقدیر میں ہلاکت تھی جس کی قسمت میں ہلاکت تھی میں مَن جو جی گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا من سنتی تو اس اختلاف کے دور میں تمہارے لیے لازم ہے کہ تم میری سنت کو جسے تم پہچان چکے ہو اس سنت کی پیروی کرو اس کا اہتمام و التزام کرو وہ سنت الخلافین المحدین اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کی پیروی کرو عضوا عليها نواجد اور اسے مضبوطی سے تھامے رہو وعلیكم بالطاعه ار تو مالی ضروری ہے کہ تم فرما برداری اختیار کرو وان عبدا حبشیا چاہے ایک حبشی غلام کو تم پر امیر بنا دیا جائے فان المؤمن کل جمل الانف حيث ما قيدا ان قادا اس لیے مومن ایک اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہو جہاں اسے لے جایا جاتا ہے جہاں اس کا قائد اس کو لے جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اپنے حاکم کی بات مومن ماننے والا ہوتا ہے مومن کے مزاج میں فرما برداری ہوتی ہے اللہ کا حکم آیا پورا کیا رسول کا حکم آیا پورا کیا اپنے حاکم کا حکم آیا پورا کیا مومن میں مسلم میں ماننے کا مزاج ہوتا ہے اسلام کے معنی خود فرما برداری اور تابع داری کے تو اس حدیث کو امام احمد ابنماج اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے اس حدیث میں معلوم ہوا آپ نے فرمایا سنت الخلاف راشد المدی راشد رشد اور ہدایت دو الگ الگ لفظ ہیں دونوں کے معنی تقریباً ایک ہی لیکن پہلو الگ ہے ہدایت کے بالمقابل بلال ہوتا ہے اور رشت کے مقابل میں روایا ہوتا ہے ما ضل صاحب وما غوا اللہ نے کیا فرمایا تمہارے جو صاحب ہیں یہ جو ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل صاحبکم وما غوا وہ بلال اور روایا دو چیزیں ہیں بلال کیا ہے لا علمی میں نکل جانا کسی راستے پر اور روایا کیا ہے سیدھا راستہ جاننے کے باوجود غلط راستے پہ جانا تو نہ لا علمی کی وجہ سے راہ بھٹکے ہوئے ہیں نوز بلّہ اور نہ راہ جانتے ہوئے غلط راستے پر جا رہے ہیں تو رشد و ہدایت کیا ہے ہدایت یہ ہے کہ انسان علم کے بنیاد پر ہو وہ علم پر قائم ہو اس کے پاس حق کا علم ہو یہ ہدایت یافتہ ہے مہدی اور راشد کس کو کہتے ہیں جو اس ہدایت کے پانے کے بعد ہدایت پر چلتا بھی ہو تو یہ کون ہے اولائکہم الراشدون یہ راشد ہے تو صحابہ خلفاء راشدین کے بارے میں کیا فرمائے آپ نے دونوں صفات ان میں ہیں ان کے پاس حق کی معرفت ہے نبو علم انہوں نے لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آپ کے پاس آئی وی ہدایت کی وہ حاملین ہیں اور کردار میں بھی پختہ ہیں کہ اس ہدایت کے آنے کے بعد وہ مرتد نہیں ہو گئے جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں وہ ہدایت کے آنے کے بعد انہوں نے اس ہدایت سے انحراف نہیں کیا جیسا کہ خوارج وغیرہ نے کہا بلکہ وہ اس ہدایت پر قائم و دائم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلفۂ راشدین کے بارے میں کہا کہ وہ راشد بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں جو خود ہدایت یافتہ نہ ہو مہدی وہ لوگوں کی رہنمائی ہادی کیسے ہو سکتا ہے جو مہدی نہ ہو تو یہاں پر یہ دو باتیں بہت اہم ہیں جو ہمارے جاننے کے لیے ضروری ہیں اس تعلق سے شیخ لانی کہتے ہیں رحم الله المقصود من الخلفاء الراشدين باجماع علماء المسلمين ابو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن ابي طالب رضي الله طالب رضي الله عنهم اجمعين هؤلاء الاربعه کہتے پورے مسلمانوں کے علماء کے اتفاق سے یہ بات معلوم ہے کہ یہاں خلفاء راشدین فراد چار لوگ ہیں ابو بکر و عمر و عثمان وای رضی اللہ عنہم اجمعین ان چاروں سے مراد یہ چاروں کے چاروں خلف راشدین چاروں کے چاروں خلف راشدین تو شیعہ جو ہیں پہلے تین کو نہیں مانتے حرت علی کو مانتے ہیں خوارج نے تو ویسے بھی حرت علی کا بھی انکار کر دیا تو مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے یہاں خلفۂ راشدین جن کی سنت جن کی پیروی کا حکم ہم کو دیا گیا ہے جن کے منہج کی پیروی کی تاکید ہم کو کی گئی ہے وہ یہ خلفہ ہے تو جیسے میں نے کہا کہ عموماً صحابہ ہیں اور خصوصاً خلفہ ہیں عموماً صحابہ ہیں کیونکہ صحابہ والی بھی حدیث ہے کہ میری امت جب اختلاف میں مبتلا ہو جائے گی تو ہدایت پر کون ہوں گے جنت میں کون جائیں گے آپ نے اپنے ساتھ سارے صحابہ کو جوڑا لیکن میری امت میں جب اختلاف آئے گا اس وقت میں تم کو پیروی کرنی میری سنت کی اور کون خلفہ راشدین کی تو سارے صحابہ میں افضل ترین اور علم میں اعلم اور کردار میں سب سے زیادہ یعنی عدل والے عدل قول و عمل کے اعتبار سے کون ہیں خلف راشدین ہے. علم اور عمل میں دونوں میں فضیلت ان کو حاصل ہے اور ان کی ترتیب فضیلت کی ان کی خلافت کے اعتبار سے ہے ہم آگے پیچھے نہیں کرتے ہیں جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے تو اس حدیث میں صحابہ کی فضیلت بھی خصوصا خلف راشدین کی یہ ضرب ہے شیعہ کے اوپر اور خوارش پر بھی اور ان پر بھی جو انحراف کے مرتقی میں آج کل بہت سارے اخوانی بھی اس طرح کی گمراہی میں جار ہیں جن میں سے پھٹے والا بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے تو یہ جو چیز ہے یہاں پر معلوم ہوا کہ خلفاء راشدین کی اختداء و اتباع کرنا ان کی شان کو تسلیم کرنا ہے کیونکہ آپ نے اپنے ساتھ ان کو جوڑا ہے لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے اجتہادی امور میں یہ بات ہمیشہ ملحوظ رہے کہ سنت کے تابع اپ نے ان کو بیان کیا ہے فعليکم بسنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین الماضین تو مال میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت ضروری ہے علماء نے کہا شیخ البانی غانم نے کہا مراد نماز اور وغیرہ کی سنت نہیں ساری دین کے لیے اپ نے دین کے تفہیم کے لیے اور تفهم کے لیے دین کے سمجھنے سمجھانے کے لیے آپ نے اس کو بطور مستر اور بطور منہر ذکر کیا کہ پورے دین میں چاہے وہ عقیدہ ہوئے تمہارے ہو, لیے ضروری ہے کہ تم اس راستے کو اختیار کرو جس پر میں اور میرے راشدین تھے اور پھر صحابہ بھی تھے اس لیے کہ بعض اشتہادی امور میں ممکن ہے کہ خلفۂ راشدین میں سے کسی کا فیصلہ مرجوح ہو سنت کے بالمقابل ہو اس کو چھوڑنا پڑے گا مثال کے طور پر اکرمہ کہتے ہیں تابعی ہیں کہتے ہیں اوٹی علی رضی اللہ عنہ بزنادقت فاہرقہم حتی علی رضی اللہ تعالی کے پاس زنادقہ کو بعض مرتد لوگوں کو لائے گیا تو انہوں نے حکم دیا ان کو جلاؤں ان کو سزا کیا دی جلاؤ کے قتل کرنے کی فبلغ ذالک ابن عباس قال لو کنتو انا لم احرقہم لنہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا میں اگر حضرت علی کی جگہ پر ہوتا تو میں ایسا نہیں کرتا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے قتل صلی اللہ علیہ وسلم ممبدین فخت الح بلکہ میں کیا کرتا میں انہیں قتل کرنے کا حکم دیتا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے فرمایا جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کروں اس حدیث کو امام الباری روایت کیا حدیث نمبر 6922. ایک اور روایت ہے پہنچا تو انہوں نے جواب میں کہا ہاں ابن عباس نے صحیح کہا انہوں نے صحیح کہا ان کی بات سچی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں اور یہ صحیح روایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سنت کے بالمقابل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی چیز کے بارے میں جب حضرت علی نے وہ فیصلہ دیا تو ابن عباس نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کرتا یعنی انہوں نے حضرت علی کے قول کو اختیار ان کے حکم کو ان کے فیصلے کو اختیار نہیں کیا بلکہ کس کو اختیار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تو معلوم ہوا کہ صحابہ کا ہی منحج یہ تھا کہ کسی حاکم کا کسی خلیفہ کا حکم اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے خلاف ہو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا یہ بھی بات یاد رکھنا ضروری ہے اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا ہے تو اس غور کرے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج تمتو سے منع کرتے تھے یہ ساری امت کو معلوم ہے اہل علم کو معلوم ہے لیکن چاروں مسلک والے حنفی شافعی حنبلی مالکی سب اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں حج تمتو مشروع ہے لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمو سے منع کرتے تھے آپ سبھی اس کو مانتے ہیں ان کا قول انہوں نے اختیار نہیں کیا بلکہ کس کو اختیار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشروب کیا ہے وہ تک مشروع ہے گا. تو یہ بات بھی یاد رکھنی ضروری ہے تو یہ, یہ خلفیہ راشدین کے بارے میں آخری بات جو آپ نے کہی وہ سنت کے بالمقابل بیدائت آپ نے اس سے منع کیا آپ نے فرمایا وہ محدف خبردار دین میں نکالی گئی نئی نئی چیزوں سے بچو ان کل بداطن <دولالة> غور اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے ہر بدعت گمراہی ہے ایک اور حدیث ہے جس کو امام نسری نے روایت کیا جس میں ایک اور اضافی پہلو بدعت کا معلوم ہوتا ہے آپ نے فرمایا کل بدعتن غلال و کل غلال فنار ہر بداعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے تو معلوم ہے کہ دین میں جو چیز نہیں ہو وہ بدعت ہے اور بداعت گمراہی ہے حکم اس پر بدعت پر گمراہی کا لگتا ہے ہدایت کا نہیں اور دوسرے یہ کہ انجام اس کا جہنم ہے انجام اس کا جہنم ہے تو یہ نشے کی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا وہ کل فنار لیکن بداعت سے مراد کیا ہے اب ایک مسئلہ اس حدیث میں آیا کہ کل غلال لطن فنار یا کل بدعت ضلال ہر بدعت گمراہی ہے تو کیا ہر نئی چیز گمراہی ہوتی ہے اس تعلق سے ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِالْبِدَعَةِ مَا اُحْدِثَ مِمَّا لَا اصل لَهُ فِي الشَّرِعَةِ يَدُلُّ عَلَيِّ کہتے ہیں کہ بدعت سے مراد ہر وہ نئی چیز ہے جس کے لیے شریعت میں کوئی اصل اور دلیل نہ ہو جس کی بنیاد شریعت میں نہ ہو شریعت سے مستمبت اگر عمل ہو لیکن اس کی نویر موجود نہ ہو اس کی مثال موجود نہ ہو لیکن وہ استعمال کر کے نکالی جا سکتی ہو قرآن و سنت سے تو بدعت نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ اس کی اصل دین میں موجود ہے اگرچہ اس کی شکل موجود نہیں یاد رکھی میری بات کو اس کی شکل موجود نہیں ہے لیکن اس کی اصل موجود ہے تو بدعت نہیں ہوتی ہے اگر اصل ہے بدات نہیں کہتے ہیں ان کا نہ بداطن کہتے ہیں جس چیز کی اصل شریعت میں موجود ہو جو شریعت میں جو چیز آئی ہے قرآن و سنت میں اس پر بیس جس کی ہو اس بنیاد جس کی اسی سے نکالی گئی ہو تو ایسی چیز بدعت نہیں ہوگی اس کو شران بدعت نہیں کہا جائے گا ہاں لوگتن بدات کہہ سکتے ہیں ڈکشنری کے حساب سے تو بدعت ہے اس لیے کہ ایسی چیز ہوئی نہیں پچھلے زمانے میں لیکن اس کی بنیاد موجود ہے قرآن سنت میں وہ نکالی جائے اس میں سے تو بدعت نہیں ہوگی جیسے مدارس کا قیام ہے صفحہ اس کے لیے بنیاد ہے اور تعلیم مسال مرسلہ کے اعتبار سے تعلیم ایک شرح ضرورت ہے تو اس لیے مدارس کا جو قیام ہے کہ وہاں پر لوگ طالب علم رہیں گے اتنے سال تک پڑھیں گے فلاں کورس کریں گے اور اس کے بعد امتحانات ہوں گے ان کو صنعت دی جائے گی اور ان کو ڈگری دی جائے گی ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے زمانے میں شکل کے اعتبار سے نہیں ہوتا تھا لیکن اصل کے اعتبار سے ہوتا تھا کہ صفا پر صحابہ کا رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو سکھانا آپ کا ان کا امتحان لینا اور آپ کا ان کو اجازت دینا یہ ساری اصل موجود ہے لہذا اس اصل کی بنیاد پر اس طرح سے تعلیمی نظام قائم کیا جا سکتا ہے اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہیں گے تو والحکم میں ابن رجب نے بیعت کہی کہ جس کی اصل شریعت میں موجود ہو بدعت نہیں ہوتی ہے چاہے اس کی شکل ہو یا نہ ہو اور اس کو لغوی اعتبار سے بدعت کہا جا سکتا ہے شرعی اعتبار سے نہیں کیونکہ اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا منفی امرینا ہدا مالئی سامن ہو فار جو ہمارے اس امر میں دین میں کوئی چیز نکالے جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے ماں سامن ہو اس کی تشریح میں علماء نے کہا جو اس میں سے نکلتا نہیں تو بدعت ہوگا اگر اس میں سے مستمبت ہو سکتا ہے تو بدعت نہیں ہوگا اس لیے مشتہد کا فتویٰ بدعت نہیں ہوتا ہے وہ اجتہاد ہوتا ہے جو قرآن و سنت پر مبنی ہوتا ہے اس کے ایک مثال کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں جیسے ہوائی جہاز میں حج کے لیے جانا کہیں میں کون گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ گئے گئے تاب نہیں گئے نہیں گئے،, نہیں گئے،, نہیں گئے،, نہیں گئے کوئی بھی نہیں گیا تو آپ کیسے جا رہے حج کے لیے ایروپلین میں بیدات اونٹ پہ جاؤ اور گھوڑے پہ جاؤ اور ناؤ میں جاؤ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ناؤ خود ایک ایسی چیز ہے جو نظیر ہے ایروپلین کی دونوں میں مشابہت ہے شخلبانی نے کہا کہ دیکھو ناؤ ناؤ کے نیچے پانی پانی کے نیچے زمین بھئی پانی سمندر کہیں نہ کہیں جا کے تو ختم ہوگا ندی اور تالاب کہیں نہ کہیں جا کے تو ختم ہوں گے نیچے کیا رہتا ہے تل میں زمین تو زمین اور ناؤ کے بیچ میں کیا ہے پانی تو جب پانی میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہوائی جہاز میں بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ ندیر ہے اس کی کیونکہ ہوائی جہاز اور زمین کے بیچ میں کیا ہے ہوا وہاں پانی تھا یہاں ہوا بس بدل گیا درمیان میں کچھ نہ کچھ تو ہے ومیر قبول اللہ تعالیٰ نے سواریوں کی مثال دے کر کہا کہ ان کے مثل ان کے لیے اور بھی ہیں سواریاں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی دیا ایسور یاسین میں کہ اور بھی سواریاں ہیں جو اس کی مسل ہیں تو یعنی آ, کشتیوں کی مثال مثل اور بھی ہیں ایروپلین وغیرہ ہیں تو اب اس کی اصل موجود ہے کر کے نکالا جا سکتا ہے تو بدعت نہیں ہوگا اگر مستمبت ہو سکتا ہے اور استمبا صحیح قواعد کی بنیاد پر ہو تو اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا ہے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے تو کہا کہ من فی جو ہمارے اس دین میں امری سے مراد ہمارا یہ دین ہے کیونکہ آپ نے امر کی نسبت اپنی طرف کی ہمارا امر. کوئی بھی امر نہیں اسی لیے ٹیکنالوجی والے معاملات نہیں ہمارا امر نسبت کس کی طرف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو آپ کا جو امر ہے وہ دین اسلام ہے ہمارے اس امر میں ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالے جو نئی تھی وہ رد ہو جائے گی فہو ردن یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تو وہ جو کسی نے کو رد نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ فمیام خیرن یا راہو کہ جو ذرہ برابر بھی خیر قیامت کے دن لے کر آئے گا وہ دیکھے گا اس کو وہ پائے گا گے میں کوئی نیکی ایسی نہیں ہوگی جو رہ جائے تو فوا ردن وہ رد ہو جائے گی یعنی نیکی ہے ہی نہیں تو رد ہو گئی وہ شماری نہیں ہوگی کاؤنٹنگ میں نہیں آئے گی وہ تو معلوم ہوا کہ اس کا وزن نہیں کیا جائے گا وہ رد ہے مردود ہے تو وہ سارا عمل جو بداعت کے بنیاد پر ہو وہ رد ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ وہ ایکسپٹیبل نہیں ہے وہ دین نہیں ہے جو دین نہیں وہ رد ہو جائے گا بعض لوگوں نے امام شاقی رحمۃ اللہ اور بعض علماء کے اقوال کو ذکر کیا ہے کہ بداعت کی پانچ قسمیں ہیں اس میں سے واجب ہیں مستحب ہیں اور اس میں مکرو ہے اور اس میں یعنی حوام ہے اور بعض عزیں مبا بھی ہیں تو اس سے بعض لوگ یعنی کھینچتا کے بدعت کی دو قسمیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کیا بدعت حسنا اور بدعت سیاح لیکن یاد رکھے امام کے قیمت کے دن میں بدعت نکالی جا سکتی ہے انہوں نے جو بدعت کا لفظ استعمال کیا ہے وہ لغوی اعتبار سے نہ کہ شرعی اعتبار سے آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البعتو بداعتان بدعات دو بدعتیں ہیں بدعات کی دو قسمیں ہیں بدعت محمودہ اور بدعت المضمہ ایک بدعت وہ ہے جو محمودہ ہے پسندیدہ ہے تعریف کے لائق اور دوسری بدعت وہ ہے جو مضموم ہے جس کی مذمت اسلام میں آئی ہے دین میں آئی ہے تو اب اس سے لوگ خوش ہو جائیں گے کہ بدا دیکھے وہی تو بات بول رہی مام شاف رحمۃ اللہ علیہ بداعت حسنا ہے دین میں کچھ بھی نیا نکالو بارہ عربی الاول کا جلوس ہو اسی طرح سے شب معراج کو جاگنا ہو یا اسی طرح سے کنڈے اور نہ جانے جھنڈے جو بھی ہوں یہ نکالا جائے تو کیا یہ اس کے ذمن میں آتا ہے نہیں امام شاہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں فما و فق سن تفاح محمود وما خا لفا سن تفاح تو دیکھو کون سی بدات اس پر کیا حکم لگے گا نئی چیز دکھائی دے رہی ہے کہتے ہیں جو چیز سنت کے موافق ہو وہ پسندیدہ ہے جو سنت کی مخالف ہو وہ بری ہے یعنی کسی چیز کے پسندیدہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سنت کے موافق ہے یا نہیں دیکھا جائے اور جو سنت کے خلاف ہے وہ بری ہے لیکن جو سنت کے موافق نہ ہوں وہ بھی بری ہوگی جو سنت کے موافق نہ ہو اگر دین کا معاملہ ہے تو بری ہوگی دنیا کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر کوئی برا اور اچھا ہونے کا حکم نہیں لگے گا وہ ہو سکتا ہے سنت کے موافق نہ ہو بھائی ٹیکنالوجی ہے سنت میں تھوڑی نہ ٹیکنالوجی ہوگی موبائل فون ہے کیلکولیٹر ہے کمپیوٹر ہے یہ سنت کے کی موافق کیسے ہوگی کیونکہ سنت کی حکمت ہی نہیں وہ دنیا ہے، وہ دین نہیں ہے لیکن دین کے نام پر کیے جانے والے اعمال میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں کیا کہ وہ یا تو محمود ہوگی یا تو مضموم ہوگی تو محمود ہونے کے لیے پسندیدہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کے موافق ہو تو کہتے ہیں وہ تجر نعمت البد نعمت البداۃ اور ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں امام شاف رحمت اللہ علیہ شاف رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس بات کے لیے دلیل کون سی دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول، یہ کتنی اچھی بداعت ہے یعنی تراویح کی نماز قیام اللہ قیام رمضان ایک امام کے پیچھے سارے مسلمانوں کا مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا انہوں نے دلیل میں پیش کیا کیوں اس کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی لیکن اس کی اصل آپ کے دور سے ملتی ہے شکل نہیں تھی جزی طور پر تھی جزی طور پر نہیں تھی کلی طور پر نہیں تھی یعنی پورا مہینہ ایک امام کے پیچھے سارے لوگوں کا ایک جماعت بنا کے پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا تین راتوں تک تھا بس پورا مہینہ نہیں تھا لیکن ہے نے کیا کیا پورا مہینہ ایک امام کے پیچھے سارے مسلمان نماز پڑھیں گے مسجد نبوی میں تو اس کی شکل تو نہیں تھی مہینے بھر کے لیے لیکن اصل تھی کہ اپ نے تین راتیں تو پڑا تھا اور ایک امام کے پیچھے تو تھا تو اس اعتبار سے اس کی اصل موجود ہے تو حضرت عمر نے اس کو کہا کہ کتنی اچھی بدعت ہے یعنی کتنی اچھی نئی چیز ہے تو کہتے ہیں ابن रजव رحم اللہ فرماتے ہیں وا اما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض بعض البدع فانما ذلك في البدع اللغویہ لا شرعیہ کہتے ہیں دیکھو بعض صلف کے جو الفاظ آئے ہیں کہ انہوں نے بعض نئی چیزوں کو جو اچھا قرار دیا تو اس سے مراد ڈکشنری کے حساب سے دیکھنے کے اعتبار سے نئی چیز تھی شرع اعتبار سے بدعت نہیں تھی کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے کیسے وہ ہمت کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ اور وسلم کہہ رہے ہیں ہر بدعت گمراہی اور وہ کہیں گے کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے ہدایت بھی ہوتی ہے فائدہ مند بھی ہوتی ہے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں تو ان کی مراد ان بدعت سے وہ بدعت تھی جو دیکھنے میں نیا ہے لیکن شریعت میں اس کی بنیاد موجود ہے تو دیکھنے کے اعتبار سے وہ نئی تھی تو یاد رکھیں یہ بدعت کے بارے میں یہ چیز ہم کو اس حدیث سے معلوم ہوئی آئیے آگے بڑھتے ہیں اب یہ پوری حدیث جو ہے اس میں ہم نے کیا سیکھا نمبر ایک واض و نصیحت سے اثر لینا چاہیے دینی مجالس میں اثر لینا چاہیے دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے سب سے پہلے وسیعت کی تقوا کی جو دین میں اصل ہے ساری صلاح و فلاح اسی پر موقوف ہے پھر اس کے بعد آپ نے حاکم کی بات ماننے کے لیے کہا چاہے حافظ غلام تم پر کیوں نام بنایا جائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکام کی جو بھی ہمارے حاکم ہوتے ہیں تو ان کی بات ماننا چاہیے اس کی تابے کرنا چاہیے اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنا چاہیے اس کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے اسی طرح اس, آ، آ، اس کے بعد آپ نے بتایا کہ اختلافات بعد میں آئیں گے اختلاف کے دور میں تم کو کیا کرنا ہے اختلاف کے دور میں اپنے اپنے گرو کی مانو نہیں اختلاف کے دور میں کیا کرو میری سنت اور میرے خلف راشدین کی سنت معلوم ہے کہ امت کے اختلاف کے دور میں سب کے لیے ضروری ہے کہ رجوع کریں سنت کی طرف مصدر کے اعتبار سے اور سلف کی طرف خصوصا خلف راشدین صحابہ کی طرف اس کے فہم کے اعتبار سے اس کی تطبیق کے اعتبار سے اس کی انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خفا کی اور منہج صحابہ کا اگر اس کو اختیار کرتے ہیں تو اس اختلاف کے دور میں ہم ہدایت پر ہوں گے تو دور اختلاف میں سنت اور سلف کی طرف رجوع کرنا اس حدیث سے ہم کو ملتا ہے اس حدیث سے ہم کو ملتا ہے اس میں دین و دنیا عبادت و سیاست دونوں اعتبار سے ہم کو رہنمائی دی گئی حکومت بھی اور دین کے تمام عبادتی واقعد اور سارے اخلاق کے شعبے سارے ان میں بھی ہم کو کیا اصول اپنانا چاہیے اس حدیث سے ہم کو ملتا ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت باقی ہے اس لیے میں اگلی حدیث بھی شروع کرا ہوں میری نیت تو یہ تھی کہ آج کی درس میں یہ حدیث بھی مکمل ہو جائے لیکن یہ حدیث پچھلی حدیث سے بھی بڑی ہے اور اس کو ہم سمجھیں گے بقیہ ان اگلے درس میں ہم اس کو مکمل کریں گے یہ حدیث نمبر انتیس ہے اور اس حدیث میں خصوصی طور پر دین کے دیگر احکام کے ساتھ ساتھ ایک بہت بنیادی تعلیم ہے جو زبان کی حفاظت جس کو حدیث میں آخر میں کہا گیا یہ ساری چیزوں کی جڑ اور ساری چیزوں کو سمیٹنے والی چیز بتاتا ہوں زبان کی حفاظت تو معلومات کہ بہت اہم چیز ہے جو سارے اعمال کا اور دین کا مدار اس پر ہے انسان کی صلاح اس کی سدھار کا مدار اس پر ہے وہ کیا ہے زبان کی حفاظت. آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے؟ عن جبل قال قلتو یا رسول اللہ اخبرنی الجنت من النار قال رسول بعمل سألت لا تشرک به حسبی وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء وكما يطفئ النار كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون ثم قال الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامه قلت بل يا رسول الله قال رأس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد ثم قال الا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلا يا رسول الله فأخذ اخذ بلسانه قال كف عليك هذا کلتیا نبی اللہ کا <صحيح> بڑی حدیث ہے آئیے بہت عظیم حدیث ہے واقعی اس میں بہت ساری باتیں ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا بیان ہوا ہے اس میں کل ملا کے اس حدیث میں چار باتیں بیان ہوئی ہیں ایک فرائض دوسرے نوافل تیسرے دین کی بلندی اور اس کی بنیادی باتیں اور نمبر چار ان تمام چیزوں کو سمیٹنے والی چیز جس سے انسان کا کردار صحیح ہوتا ہے وہ کیا ہے یہ چار باتیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہے فرائض نوافل اور دین کی سربلندی دین کی سربلندی اور اسی کے ساتھ نمبر چار دین کے ان تمام شعبوں کو سمیٹنے والی چیز جو انسان کی اصلاح کا مدار جس پر ہے وہ کیا ہے یہ چار چیزیں اس حدیث میں آئی ہیں آئیے دیکھتے ہیں ترجمہ کیا پھر اس کے بعد ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے معادر نجب جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ان سے روایتیں کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم نے بہت بھاری چیز پوچھی ہے اور یہ اسی کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالی اسے آسان کر دے جنت میں جانا جہنم سے بچنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے منزوخان جنت فقط فاز جو جنت جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا معمولی چیز نے بہت بڑی چیز ہے تو کہا کہ تم نے ایک بہت بھاری اور عظیم چیز پوچھی ہے اور یہ اسی کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالی آسان کرتے ہیں تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور اللہ کے گھر کا حج کرو پھر فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں خیر کے دروازے کیا ہیں خیر کے دروازے کیا ہیں روزہ ڈھال ہے اور صدقہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور اسی طرح رات کے اندھیرے میں پڑی ہوئی نماز بھی نماز بھی کیا کرتی ہے گناہوں کو مٹاتی ہے پھر آپ نے آیت پڑی تَتَجَافَ جنوب, جنوب ان مواد ہے وہ ایک بندے ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں رات میں اور آپ نے یہاں تک کہ یہ المن پوری آیت پڑھی آگے آئے گی انشاءاللہ آیت پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی جڑ اصل اور دین کا ستون اور دین کی سب سے اونچی بات میں تمہیں نہ بتاؤں میں نے کہا ضرور اللہ کے رسول بتائیے کہا آپ نے فرمایا راسول امر علیسلام آپ نے کہا کہ دین کی اصل جڑ فرما برداری ہے اسلام ہے اس کی تفصیل آگے دیکھیں گے وہ امودہ اور دین کا ستون نماز ہے وزور وطن ہی الجہاد اور اس کی سب سے اونچی چوٹی جہاد ہے ثم مقال اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ اخبیر کی کلی ہی. کیا تمہیں میں وہ چیز نہ بتاؤں جو ان تمام چیزوں کو سمیٹنے والی ہے یا وہ چیز جس پر ان تمام چیزوں کا مدار ہے کل تو بلا یا رسول اللہ میں نے کہا بالکل ضرور بتائیے اللہ کے رسول فاخبہ بالسانی ہی آپ نے اپنی زبان اپنے ہاتھ سے پکڑی اور آپ نے کہا علی کہا گا اس کو روک کے رکھ زبان کو روکے رکھ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ہمیں اپنی زبان سے جو کچھ ہم کہتے ہیں باتیں کرتے ہیں باتوں پہ بھی ہماری پکڑ ہوگی عمل برا اچھا ہوتا ہے لیکن زبان سے کہے ہوئے کلیمات پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا آخرت میں آپ نے فرمایا تھا کا او مکھ تجھے تیری معم کر دے یہی وہ چیز نہیں ہے زبان کی کمائی ہی وہ چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر لوگوں کو منہ کے بل یا ناک کے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہی تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے منہ کے بل گھسیٹ کے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے زبان کی کمائی زبان کی کھیتی زبان کی فصل اس حدیث کو امام اتی نے روایت کیا کہا کہ حدیث حسن صحیح ہے کتنی بڑی حدیث ہے آئیے دیکھتے اس میں کیا باتیں بیان ہوئی ہیں سب سے پہلی چیز گیارہ بجے مجھے رکنا ہے سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا اخبرنی صحابی نے کہا اخبرنی الجنة من النار صحابہ کے سوالات ہماری طرح جس کو اگر یعنی برے الفاظ جس کو کہے جائیں کہ ہم لوگ جو سوالات پوچھتے ہیں علماء سے وہ ایک ذہنی عیاشی ہوتی ہے ایسے سوالات جن کا لینا دینا دین سے کچھ نہیں ہوتا ہے باریک باریک کریت کُریت کے سوالات جس میں کبھی عالم کو پریشان کرنا مقصود ہوتا ہے کبھی اپنا اپنی فوقیت بتانا مقصود ہوتا ہے کبھی یعنی بے وجہ کی وقت گزاری ہوتی ہے تو اس طرح کے سوال صحابہ ایسا نہیں پوچھتے تھے صحابہ کے سوالات کا مقصود عمل ہوتا تھا اور ان امال کے ذریعے وہ جنت میں جانا چاہتے تھے جہنم سے بچنا چاہتے تھے لہذا علم کا مقصود سوالات کا مقصود انسان کے جنت میں جانا جہنم سے بچنا ہونا چاہیے جب بھی آپ کسی عالم سے پوچھیں تو آپ کے دل میں بات ہونی چاہیے کہ اس کو اس پر عمل کرنا ہے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا ہے اپنے عمل کی اصلاح کرنا ہے تاکہ میں جنت میں جاؤں جہنم سے بچوں علم کے باب میں جنت اور جہنم کبھی بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے جب یہ اوجھل ہو جاتا ہے تو ہمارے علم میں بگاڑ شروع ہو جاتا ہے یاد رکھیں اس بات کو تو اپ نے کہا صحابھی کہتے ہیں اخبر نہیں اے اللہ کے رسول مجھ کو بتائیے بی عمل ایسا عمل مجھ کو بتائیے یودخیلنی الجنت و یباعدنی من النار اللہ کے رسول ایک ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کرا دے اور جہنم سے دور کر دے ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں و ھذا يدل على شدت اهتمام معاذ بن جبل اللہ عنہ بالاعمال صائحه کہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث سے ان کے سوال سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی زندگی میں نیک امال کا احتمام کتنا شدید تھا وہ چاہتے تھے کہ ان کی زندگی عامال سے معمور ہو عمل بتائیے مجھ کو عمل بتائیے کہ میں جنت میں جاؤں جانم سے بچوں عمل کا شوق ان کی زندگی میں کتنا تھا ہمارے بھی زندگی میں ایسا ہونا چاہیے اور کہتے ہیں او دلیل کہتے ہیں اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اعمال ذریعہ ہیں یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے جنت میں چلا جائے گا نہیں جنت عام باغوں کی طرح نہیں ہے اس میں وہی جائے گا جس کی زندگی میں آمال ہوں کیوں کہ یہ جنت ہے یہ جنت ہے جس کا آج تمہیں وارث بنایا جا رہا ہے ان اعمال کی بنیاد پر جو تم کرتے آئے زندگی میں دنیا میں جو تم نے انیک اعمال کیے ان اعمال کی وجہ سے آج تم کو جنت کا وارث بنایا جا رہا ہے تو اس آیت سے جو سورہ زخرف کی آیت نمبر بہتر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا وارث بننے کے لیے انسان کو اعمال کرنے ضروری ہیں جنت اعمال کے بدلے ملنے والی چیز ہے اگرچہ اعمال قیمت نہیں ہے لیکن اعمال اس کا سبب ہے یہ فرق یاد رکھیں اعمال جنت کی قیمت نہیں ہے جنت اعمال سے بہتر ہے بندے کے اعمال کے کئی گنا بہتر بدلہ اللہ کا ہے لیکن وہ سبب اور ذریعہ ہے جنت کے پانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فما لقد عن علی من اللہ کہا کہ دیکھو تم نے جو بات پوچھی کوئی معمولی بات نہیں ہے جنت میں جانے والا عمل لے جانے والا عمل جہنم سے بچانے والا عمل جنت کو پانا جہنم سے بچنا معمولی چیز نہیں ہے اور یہ کوشش اسی کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کرتے ہیں. اللہ کی مدد کے بغیر بندہ کوچ نہیں کر سکتا اسی لیے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ نے جبل کوئی کیا دعا سکھائی تھی نماز کے بعد ہر نماز کے بعد اے نماز میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم ہر نماز کے بعد کبھی یہ کلمات کہنا مت چھوڑنا وہ کیا کلمات ہیں اللہ آئین نے اللہ ذکر کا شکر کا حسن عبادت کی الہ تو میری مدد کر اللہ آئین کسی چیز پر مدد کر اللہ ذکر کا اس بات پر کہ میں تجھے یاد کروں وہ شکری کا تیرا شکر ادا کروں وہ حسن عبادت اور بہترین طور پر تیری عبادت کروں حسن عبادت پر تو میری مدد کر اگر اللہ مدد نہ کرے تو ہم نہیں کر سکتے یا کا و یا کا نسعین اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں لہذا اگر اللہ بندی کی مدد نہ کرے تو بندہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کے بتانے سے پہلے ایک چیز یہ بتا دی کہ تیری کوشش نہیں اللہ کی توفیق اصل ہے تیرا کمال نہیں ہے میں عمل کر کے جنت میں جاؤں گا ٹھیک ہے عمل تجھ کو ہی کرنا ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس عمل پر تیری مدد نہ کرے اگر اللہ تعالی تیرے لیے آسان نہ کرے تو یہ بہت مشکل معاملہ ہے اگر اللہ کی توفیق تیری شامل شامل حال ہے تیرے بہت آسان ہے لیکن اگر اللہ تعالی تجھ کو توفیق نہ دے کچھ نہیں کر سکتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین تو آسان ہے. یہ مشکل کیسے ہوا دین آسان ہے. لیکن چلنا چلنا اس پر شرعت کے احکام جتنے بھی مکلف کر سکتا ہے اس کو لیکن کتنے لوگ ہیں نماز پانچ وقت کی آسان ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں کتنے لوگ ہیں رمضان کے روزے رکس, بچے بچے رکھتے ہیں لیکن کتنے بڑے وہ نہیں رکھ پاتے ہیں کیوں سستی کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے نہیں رکھ پاتے ہیں وہ لوگ تو جس کے لیے اللہ آسان کرے جس کو اللہ توفیق دے وہی کر پاتا ہے ورنہ نہیں کر پاتا ہے آدمی تو آسان عمل بھی مشکل ہو جاتا ہے اگر اللہ کی توفیق نہ ہو یہاں پر آپ نے فرمایا وہ انسر اللہ تعالیٰ یہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالی آسان کرے میں سمجھ تو وقت ہو گیا ہے اور انشاء مزید باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اور بہت ساری باتیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے اللہ رب العامن شیخ محترم کو جذاء خیر فرمائے بڑی قیمتی باتیں شیخ نے فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور ان کلمات کو شیخ کے نجات کا درجات کی بڑی کا ذریعہ بنائے شیخ نے دوران گفتگو بات ذکر کی کہ بات ہماری لمبی ہو جاتی ہے شیخ کو مکمل اختیار ہے کہ جس طریقے سے درس کو جاری رکھنا چاہیں جاری رکھیں اور اصل مقصد دورے کا استفادہ ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے اور جب تفصیل سے لوگوں کبا بتائی جاتی ہے تبھی بات لوگوں کے ذہن میں زیادہ سمجھ میں آتی ہے اہذا جس تفصیل کے ساتھ شیخ چل رہے ہیں ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ بڑی قیمتی اور علمی اور تقیق باتیں شیخ ہمیں بتا رہے ہیں اللہ رب العامن کے علم مزید اضافہ فرمائے اور بہتر ہے شیخ کی تفصیل ہی کے ساتھ رکھا جائے کیونکہ اختصار لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اللہ رب العمین شیخ کو جزائخ رتا فرمائے اور ہم شیخ کے بہت ہی شکر گزار ہیں ممنون ہیں کہ ہر ہفتہ شیخ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں اور ہمارے جو مشاہدین ہیں مستمعین ہیں ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں ہم تمام مشاہدین سے گزارش کریں گے کہ ٹائمنگ ہماری چینج ہو گئی ہے اور سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق سات بجے اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق ساڑھے نو بجے کر دیا گیا ہے کیونکہ آج کل سعودی میں اثر اور مغرب کے درمیان بہت معمولی وقت ہوتا تھا اور جب شروع کرتے تھے شیخ کے نماز کا وقت رہتا تھا تو اس کی وجہ سے مناسب یہ سمجھا گیا کہ عشاء کے بعد پر عام رکھا جائے تاکہ بیچ میں نماز نہ آئے سب لوگ نماز سے فارغ ہو کر کے دل جمعی اور سکون کے ساتھ شیخ کے درس کو سنیں شیخ نے موافقت دی ہم شیخ کے شکر گزار ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ زیادہ پروگراموں کے اندر شرکت کریں کیونکہ یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں اور یہ باتیں اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہیں اور الحمدللہ للہ شیخ بڑی آسانی سے ہم سب کو بتا دیتے ہیں اتنی باتوں کو پڑھنے حاصل کرنے کے لیے کئی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا الحمدللہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم کو دین کی باتیں مل جا رہی ہیں ہمیں شیخ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اپنے وقت کو بیکار ضائع کرنے کے بجائے سب سے بہترین عبادت اللہ تعالیٰ کے دین کا اور سلب صالحین کے عقیدے اور منحج پر حاصل کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے جو کچھ ہم سیکھیں سنیں اللہ اربامن اس پر عمل کرنے کی توفیق دامن جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا